فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربنا وكم ادعوني اتسبل لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيذوقون جهنم امدا ذات قلعه العظيم هل كتم دين حمد وثنا تعريف تمجيد تقديس او الملك رب العزه وح دریق نائق ہے کہ جس نے اپنی کتاب پاک اندر اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سان یہ پیغام بھیجا ہے کہ تھی میرے کلو منگیا کرو میں توانو دین رہ استجب میرے کو دعو کریا کرو میرے کلو منگیا کرو میں دعا قبول کر کے دا رہوں آیا. خوش قسمت ہے او انسان جنو اپنے رب سے اے یقین ہے کہ میں منگا گا تو وہ دے اور بدکسمت ہے وہ انسان جنوں اپنے رب تے یہ یقین نہیں کہ وہ میرا سارے ہی ضرورت پوریا کر سک اسے یقین دے نہ ہون دی ہوجہ نال ہی انسان اللہ دا دروازہ چڑھ کے ادھر ادھر تکے کھانا پہ اگر یہ یقین ہوگی یہ ایمان ہو کہ میرا رب میرے سارے ضرورت پوریا کر دے گا اور کر سکتا ہے کدی بھی کسی ہو دروازے پہ نہ جائے اللہ سان یہ یقین اور ایمان نصیب فرماوے ابھی کسی <تصفح> بھی وقت کسی بھی ضرورت واسطے کسی غیر کا دروازہ نہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا سألتم اللہ جدوں بھی کچھ منگو بھی کوئی ضرورت ہوگی اپنے اللہ کو منگیا جی اللہ کو لو منگا جائے یہ وجہ یہ ہے کہ وہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے کبھی بھی بند نہیں ہوتا وہ ہر وقت سن دیں بھی غیر حاضر نہیں ہوتا اور وہ او خزانے بھرے ہوئے نے وہ کدی بھی کچھ مکد الم فس آئے لا جب بھی منگو اللہ کو چھوٹی تو چھوٹی کسی چیز کی ضرورت ہوگیا جائے بڑی تو بڑی کسی چیز کی ضرورت ہوگیا مثالوں دیتی فرمایا اگر تی نمک نہیں تو اللہ کو ہی منگایا جائے کن معمولی چیز ہے لیکن اللہ کو لو ہی منگنا تو تھوڑی دا تسمہ ٹھٹ جائے جا تو فرمایا اللہ کو لو ہی منگنا کسے بڑی تو بڑی چیز کی ضرورت پی جائے جا تو اللہ کو لو ہی منگنا جب وہ اعلان کر رہا ہے پیغام بھیج دیتا ہے وکالا تو تے رب نے اے پیغام بھیجے ادو نہیں میرے کو منگیا کر مینو پکاریا کرو میرے کلو دعا کریا کرو استجب لکم میں تو پکار پکارنو سننا انو قبول کرنا تو اڈی ضرورت اور تو اڈی خاشنو پوری کرنی طاقت اور قدرت رہا یہ بات بار ہاں دفعہ عرض کیتی جا چکی ہے کہ انسان انسان کلو منگ نائے تے او ناراض ہوں گا اللہ کلو نہ منگیا جائے تے او ناراض نبی کریم صلی اللہ راضی بھی دے اور قرآن پڑھیا پہ آئے اللہ نے منگن کا طریقہ منگن کے الفاظ چیزاں سانو خود دلتی. کہ میرے کو منگنا کس طرح ہے کی طریقہ اختیار کرنا ہے میرے کو منگا اور میرے کو منگنا کی کی ہے تسی ایک دعا تھی ایسی سکھائی کہ دنیا دی ہر مفید چیز اور آخرت دی ہر پلہائی اس دعا اندر شامل کر دی رب نا آ سانا اے میرے بندے میرے کو اس طرح منگیا کرو ربنا اے سادے پروردگار اے سادے رب اے پرڈے خالق مالک اور رابق آتنا سدیا ہسانا اس دنیا دی آرزی زندگی اندر بھی ہر کلائی سنو عطا کر جو چیز بھی ساتھے واسطے اتنے نفع مند اور فائدہ بخش ہو سکتی ہے وہ اتا کر دے ایک حدیث اندر اس طرح آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادیا کلو ہا متا ان دنیا اے دنیا متا اللہ تع نے آدم اور ہبا علیہ مسلم سڈے باپ اور ساری ماں جنت چ نکل جان کا حکم دیتا زمین تے آ جان کا حکم دیتا اوزو بھی اے ہی فرمایا تھی فِي الْعَرْضِ دیر زمین تے جا کے کرنا ہے اتھے رہنا ہے تے ضرورت کیا آرزی چیز مل جائیں گی آرزی چیز متا نہیں نے ایسا سامان جہاں وقتی ہو فرمایا دنیا سب تو بہترین چیز ایک مسلمان واسطے ایک ایماندار واسطے دنیا المر ات ایک مومن مرد واسطے اس دنیا دے آرزی سامان چ بہترین سامان نیک بیوی ہے اور ایک مومنہ عورت واسطے اس دنیا دے سارے آرزی سامان, جو بہترین سامان نیک ہے. اللہ ایسے جوڑے سے مسکرا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش بختی اور خوش نتیبی ن دونوں ساتھی نیک جمع ہو جا ایک ساتھی اٹھ گیا ہے دوسرا ستا پہ ہے بیوی بی اٹھ گئی ہے خامد اجے ستہ پہ آئے پھر فرمایا او, او نو جگا رہی ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے اٹھ کے نماز پڑھو اللہ آسمان سے مسکرا رہا ہے خامد اٹھ گیا ہے بیوی بی جگا رہا ہے کہ وقت ہو گیا ہے اس کے نماز پڑھو اللہ فرشتیاں نو فرما رہے ہوں نے یا ملائکتی انظروا الى الارض اے میرے فرشتوں ذرا زمین تے دیکھو کی بن رہا ہے کی ہو رہا ہے میرا بندہ جاگ گیا ہے تے میری بندی نو جگا رہا ہے میری بندی جاگ گئی ہے تے میرے بندے نو جگا رہی ہے کہ اٹھ کے اللہ کو یاد کر اللہ کا ذکر کر اللہ کے سامنے قیام کر رکوع کر سجدہ اللہ مسکرا رہے ہوندے نے ایسے جوڑے تو فرمایا دنیا ساری آرزی سامان مل پری ہوئی ہے خیر و متاع دنیا سارے سازو سامان جو بہترین چیز جڑی اس دنیا اندر کسے مومن مل ہے کسے مسلمان مل حاصل ہو سکتی ہے وہ زندگی کا نیک ساتھی ہے دوسری جگہ الگ ایک دعا سکھائی اللہ وحدہ لاشریک نے سورہ فرقان اندر فرمایا میرے بندے او نے درخواست دے دے دے دے اے رہتے رب اے سڈے پروت لفظ ربا نا اللہ بڑا ہی پیارا ہے بڑا ہی اندر سندران ہے کہ کسی بندے کی دعا اندر پنج دفعہ یہ لفظ دہرا لیا جائے نا ربنا ربنا ربنا نا دفعہ نا یہ لفظ بار بار دعا اندر آ جائے کہ اللہ اوس بندے دی دعا نظر یہ اتنا پیارا ہے لفظ اقرار کر رہے ہیں نا تو ہی تا خالق ہے ہی سا مالک ہے تھی سا رازک ہے ربن آ رہے رب نا میرے بندے دعائیں گا تلہ کی ایک سفت اور اللہ کا ایک سفارتی نام وی نا اتنی یاد دین والا انعام اکرام دیا بارشا کرا بغیر موبزے دے نیمتا دین والا آپ وا, میں کہ مزہ نہیں مانگ دا, قیمت طلب نہیں کرتا اتا کرد ہے عورت ہے تے مرد ایسے جوڑے کر. اللہ ایسے زندگی میں ساتھی عطا کر وَزُرِّيَاتِنَا اور ایسی اولاد عطا کر قُرَّةَ اَعْيُنِن جنہاں دیکھ کے میری آنکھی چھنڈیاں ہو جائیں جنہاں میرے دل دا سرور بن جان میری آنکھی نور بن جان ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا کر عورت ہے تو او منگری ہے ایسا خامد اور ایسی اولاد عطا کر ہمیں ذرا سوچئے بات بالکل سی ہے سادی ہے سمجھ آن والی ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہوا تو نیکی دی بات دسے گا نا نیکی دی بات ہی پچھے گا نا نیک ہی مشورہ دے گا نا جی ساتھی نیک نہ ہویا تو ہر وقت معاملہ دوسرا ہی ایک ایسا تعلق ہے جڑا زندگی بھر ہے ساتھی دا تلاش کرنا ساتھی دا چناؤ کرنا ساتھی دا انتخاب کرنا بڑا اہم ہے زندگی بھر کا ہے نکاح ساری زندگی واسطے کیتا جا ہے زندگی بھر کا ایک معاہدہ ہوتا ہے اگر وقتی طور سے ذہن اندر یہ بات ہوئے کہ کچھ دیر واسطے میں نکاح کرنا ہے تو شریعت نے انہوں نکاح کی تسلیم نہیں کی وہ نکاح نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح دے موقع تے خطبہ مصنوعہ پڑھن تو بعد اے خطبہ جہاں جنے اندر عید دی نماز تو پہلے عید دے موقع تے پڑھیا جانا ہے خطبے اندر پڑھیا ہے اے الفاظ تو بعد نکاح دے موقع تے تین مختلف جگہ تو تلاوت اون فرمانی لباب اور مفہوم اے ہے کہ لوگ اللہ کو ڈر جاؤ اپنے رب کو ڈر جاؤ تھی ہن زندگی بھر کا ایک معاہدہ کرن لگے ہو ایک اہد و پیمان ہون لگا ہے دو افراد دے درمیان بات جڑی بھی کرو سچی کریا جائے سی سیدھی کرے نہ دھوکا دین کی کوشش کرے نہ جھوٹ بولیا جائے زندگی بھر کا معاہدہ ہے نکاح اور ساچی وقتی طور تے اگر اے معاہدہ کیتا جا رہا تے ہوا یہ معاہدہ تسلیم ہی نہیں کرتے شریعت قبول ہی نہیں کرتے جس ساتھی نو زندگی بھر ساتھ رکھنے کا واحدہ ہو رہا ہے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ او انتخاب اور او دے چناؤ اندر اگر احتیاط نہ کی تھی ساری زندگی بندہ پریشان ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت اندر رہائش اختیار کرنے حکم دا کہ جنت اندر رہو جتھو مرضی کھاؤ پیو جنت اندر رہن دے باوجود جنت دیا خان پین کھان باوجود حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت اداس رہن دے سن. کسے ساکھی دی تلاش اندر اطمینان اور سکون جڑا ملنا چاہیے وہ حاصل نہیں اللہ نے ساری ماں پیدا کیتا علیہ السلام نیند تو دے نے آدم علیہ السلام قریب ایک اپنی ہم جنس بیٹھی ہوئی نظر آئی انہوں پچھیا من انتے تو کون ہے میں سے جنت ساری چان ماری ہے رہائش میری یہ ہے کدی تو نظر نہیں آئی من انتے تو کون ہے اللہ دی طرف حضرت حواد دل اندر یہ بات القا کی گئی کہ جواب دیو آنا زوجو کام ہے تو اڈی زندگی دی ساتھی ہوں میں تھا جوڑا ہاں اور قرآن مجید اندر عورت کی تخلیق اور پیدائش نو بیان کر کرتے ہیں فرمایا کہ اسان یہ پیدا ہی اس واسطے کیا لے یس کو ہی تاکہ مرد نو سکون ملے عورت کا وجود مرد سکون واسطے بنایا جائے جی گھر کی فضا ٹھیک نہ ہو سکون کتوں ملنا پھر وہ آرام اور اطمینان کتنا حاصل ہونا اس واسطے اللہ کو دعا بھی کرنا طریقہ سکھایا گیا رب نا ہے سادے رب لانا من ازواجنا جنا ایسے جوڑے عطا کر ایسے زندگی دے ساتھی عطا کر مزر اور ایسی اولاد عطا کری خرا آیو نن جی سکھیں ٹھنڈک بن جائے سارے دل کا سرور بن جائے سڈیا اکھی کا نور بن جائے کوئی آدمی دنیا اندر کسی بھی پیشے نال متعلق ہووباری ہے ملازم ہے کوئی بھی ذریعہ معاش انہیں اپنایا ہوا ہے وہ خواہش ہوں کہ میری اولاد میرے نالوں بہتر طریقے رسک کمائے یہ ہر شختی خاص میری اولاد میرے نالوں اچھے انداز نال بہتر طریقے نل باعزت طریقے نل رزق کما شروع تو ہی کوشش کرتا ہے انسان کہ اولاد واسطے کوئی اچھا ذریعہ تلاش کیتا جائے بنایا جائے جی اندر یہ باعزت طریقے نل واپس رزق کما سک اس آپ دنیا کی زندگی واسطے جدا کوئی پتہ نہیں کس ویلے ختم ہو جائے کیا کبھی اے سوچیا ہے اپنی اولاد دے بارے اندر کہ اے میرے نالوں زیادہ متقی زیادہ نیک زیادہ پرہیزگار بنے باپ نے جنہ نے کدی یہ سوچا کہ میری اولاد میرے نالوں زیادہ متقی بن جائے زیادہ پرہیزگار ہو جائے قیامت دے دن اگر کسی کی اولاد نیک متقی اور پرہیزگار ہوئے گی کہ وہ باپ کی عزت کا سبب بھی بنے گی وہ دن اگر باپ نو بھی عزت ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا دی سانو سمجھائی بات فرمایا اگر کسی شخص کا بیٹا یا بیٹی قرآن مجید نو حفظ کر لین یاد کر لین قرآن پاک کے حافظ دم جان کسی کی اولاد چیٹا یا بیٹی سے اس حافظ نزرتے کہ نے قرآن سے عمل بھی کیتا ہوگی قرآن دے حلال نو حلال سمجھا قرآن دے حرام, نو حرام جان صرف قرآن رٹ لینا کافی نہیں قرآن نے جو کچھ حلال دسیا ہے وہ زندگی بارے حلال سمجھا ہو. قرآن نے جو کچھ حرام بیان کیتا ہے ساری زندگی انہیں انہوں حرام سمجھا یہ عمل بھی کیا فرمایا اس حافظ نو بلایا جائے گا انہوں آواز دیکھی جائے گی میدان تے پھر دے ماں باپ نو بلایا جائے گا حافظ نو بلا کے دے ماں باپ نو بلایا جائے گا وال ملک بیٹے نو انعام دین تو پہلے ماں باپ نو انعام دتا جائے گا فرمایا ماں سے باپ دے سر سے ایسے تاج رکھے گے کہ سورج دی روشنی بھی سامنے ماند اور ہو جائے اگر یہ کوشش کیتی ہے یہ محنت کیتی ہے کہ میرا بیٹا زیادہ نیک بن جائے زیادہ متقی ہو جائے زیادہ عالم ہو جائے زیادہ باخبر ہو جائے اللہ کا زیادہ قرب یہ مل جائے اس بیٹے دی وجہ ماں باپ کی عزت بھی قیامت دن دوبالہ ہو جائے گی اللہ کے ہاں مقام بھی بلند ہو جائے گا آرگی زندگی واسطے کوشش کرنے کہ اس زندگی بلا لوگوں قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فرماؤ کہ آؤ میں وہ او اسمت اور بد نصیب لوگ نہ دساں جنہوں نے قیامت دے دن نقصان ہی نقصان خسارہ ہی خسارہ پا ہے انہوں کوئی نفع نہیں حاصل قیامت دے دن جنہ نے زلیل اور رسوا ہو جانا ہے انہوں نے لوگوں کے بارے اندر نہ تمہیں دس دل ہل نبے حکم بل اکثر ہی نہ آن نے او لوگ فرمایا قیامت دے دن نے نقصان اور خسارہ پانے دے آمان دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہونی اللہ دے وہ کون لوگ نے اللہ فی الحیاتی دنیا جنہاں دن صبح تو لے کے شام شام تو لے کے صبح تک سارا وقت ساری زندگی صرف دنیا ہی دنیا کمان اندر گزر رہی ہے دنیا کے ہی جی کم کر رہے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ ان سونا شیطان نے اکی سے ایسا پردہ پا دیتا ہے کہ کرتے دنیا کے کم پھر پھرتے اور بڑے خوش نے کہ بڑے اچھے کم کر رہے ہیں اچھا بڑے کامیاب جا رہے ہیں بہترین مکان بنا لیا بہترین سواری حاصل ہو گئی ہے کاروبار بڑا سیٹ ہو گیا ہے صرف دنیا ہی دنیا کما رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ابھی بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں فرمایا قیامت دن یہ سب کو زیادہ نقصان پہنچا یہ کون لوگ نے بے ہی اے او لوگ نے جنہ نے اپنے رب دے بے احکام والے انکار والے ہی دل اندر کدی شوق ہی پیدا نہیں ہوا کہ اے اپنے رب نو ملنے جا کے اللہ نال ملاقات دی کدی خاص ہی نہیں دل اندر آئی صرف دنیا ہی دنیا کما رہے ہیں دنیا اندر کامیابی کامرانی حاصل کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ مال و دولت دیئے خاص حد تو بھی اگے لگ گئے کاروبار بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بڑی اچھی سیل ہو رہی ہے سا مکان قابل دید ہے ساری پلا چیز بڑی قابل تعریف ہے شیطان نے اس پاس ہی لگایا ہوا ہے کدی انہوں نے آخرت کے بارے اندر سوچیا ہی نہیں اللہ نے دنیا بھی آخر اللہ دنیا کی دنی زندگی اندر بھی ہر او چیز کر دے جہی اندر نفا وفا ہے جیڑی بلا والی ہے جہی اچھی ہے جیڑی بہتر ہے وفل آخرات ہسانا اللہ اس سے طرح آخرت دی بھی ہر پلائی عطا کر دی ہوتے بھی ہر نپے اور پائدے والی چیز عطا کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن مجید دی اس آیت کا مفہوم اے بیان فرما دے کہ اللہ نے جڑا اے فرمایا ربنا آتنا فی دنیا حسانہ اللہ دنیا دیا پلائیاں عطا کر دے دنیا دی بہتری عطا کردے۔ وہ فرمایا کرتے سن کہ دنیا دی بستری تو مراد ہی نیک ساتھی ہے مرد واسطے نیک بیوی عورت واسطے نیک خاو یہ تو ویڈیو بلائی دنیا اندر کوئی ہو ہی ساتھی نیک ہے تو میں کر چکا کہ نیکی دی مشورہ دے گا نیکی دی بات پچھے گا نیکی دی شوق دلائے گا میاں بیوی تو ساری زندگی دے ساتھی نے کسی دوست بنا لگیا بڑی احتیاط کا حکم دتا ہے رسو مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا المردی نے دوست دی گل مننی پہ دوستی کائیں نہیں رہ سکتی ہے کہ جے ایک دوسرے دی گل مننی جائے جتھے اختلاف ہو گیا کہ نہیں بھئی میں یہ کام کرنے واسطے تیار نہیں اتنی ہی دوستی اندر فرق آ ہے المرء علا دینِ خلیلِ ہی دوست نو دوست بھی گل من نہیں پہن دیئے فَلْيَنزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ فرمایا کسے نو دوست بنان لگیاں اے سوچ لیا کرو دیکھ لیا کرو کہ اے بھی محبت اور اے بھی دوستی میں نو جنت دی طرف لے جائے گی یا جہنم تک پہنچا دیں گی یہ سوچو اس میں فَلْيَنزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ جنو دوست بنان لگ دے بارے اندر اچھی طرح سوچ لو, و فکر کر لوکہ قیامت دے دن اللہ کی بارگاہ حاضر ہونا ہے ہر شخص نے پہنچنا ہے اسی سف اندر اس سے ہی دے دن کھڑا کیتا جائے گا جہدیا اندر محبت اپنے اپنے گرے باندر بان سانو چانکنا چاہیے کہ دنیا دی زندگی اندر سان کہ لوگ اچھے لگتے ہیں کنہ نال محبت ہے کن پیار ہے کنہ نال میل ملاپ اٹھنا بیٹھنا کھانا تیار ہے جیسے محبت ہے قیامت دن او دی نال کھڑا کیتا جائے او اس دن دی زلت اور رسوائی تو بچن بچنے ایسے دوستوں کو بچتے رہنا چاہیے جہے جی جہنم دی طرف دعوت د جہنم دی طرف لے دعا سکھائی خود طریقہ دسیا کہ میرے کو اس طرح منگو میرے کو من ایسے جوڑے عطا کر ایسے زندگی دے ساتھی عطا کر اور ایسی اولاد عطا کر جڑے ساڑی اکیڈک پڑ مسلمان نو نیک بیوی نیک اولاد نو دیکھ کے ہی خوشی محسوس ہوئے گی سارا سبق گزشتہ جمعے تک یہ چلتا رہا کہ آدمی جس ویسے دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے منقطع ہو جاتے ہیں ختم ہو جا من سلا سن سوائے تین ذریعے تین سورت ایسا باقی ہوں جل جاری رہتا ہے انہوں سب تو پہلی صورت ہی یہ بیان کی تھی، والا تم سوال یہ کہ اگر اولاد نیک چڈ کے گیا ہے تو عمل جاری ہے نیکی دا یہ سلسلہ ملتا رہے گا او چلتا رہے گا او ایدا حصہ پہنچتا رہے گا مسلمان نو نیک اولاد چڈ کے جان لگے ایک خوشی ہو رہی کہ میں ایک درخت لگا دتا ہے ہوں یہ سایا یہ پہنچتا رہے گا ملتا رہ گا انبیاء کرام علیہ السلام انہوں دیا مثال بھی موجود نے کہ اولاد چوں کئی بد نکل ہے حضرت نوح علیہ اسلام دی اولاد سامنے موجود ہے پرانا اور اللہ نے اپنی ایک شان یہ بیان کی ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی میرے ای ایک ماہ سے بالکل تخت لفظ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے اس واسطے کہ مردہ جو زندہ پیدا کر لے زندہ جو مردہ پیدا کرے کدی ماں زندہ ہوں بچہ مردہ پیدا ہوت ہو جاتی ہے بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے یوک رج ہائی آ مینل نہیں المیت یوخ ری جل نہیں اور قرآن مجید جی چونکہ مفاہیم یہ معانی بڑے وسیع ہیں یہ ای اندر ایک اے راز بھی اللہ نے بیان کیتا ہے کہ کافر در نیک نیک در کافر کافر دی اولاد چیزیں مسلمان پیدا کر لیں مسلمان دی اولاد چوں کدی کافر پیدا ہو جانا جلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کافر دھر نبی پیدا ہو رہے ہیں نبی در کافر پیدا ہو رہے یہ دونوں مثال قرآن اندر موجود ہیں اپنا خلیل پیدا کر دیتے ابراہیم یہ اللہ بھی شان ہے نا کہ کون ساری بت پرست ہے باپ بت گھر ہے کہ بیٹا بت شکن ہے قوم ساری پرستے. ہے. دا کم بنانا یہ ہے انہیں اپنا معاش اور اپنی روزی کا ذریعہ یہ بنایا ہوا کہ سارا دن او پتھر تراش کریں بیٹا دیتا ہے بت شکن دے دیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ بیٹا دے دیتا ہے علیہ السلام. کافر دیکھ نبی پیدا کر د حضرت نوح علیہ السلام الئی ہسطلازم پیغمبر ہے آدمی سانی اندر ایک لقب اور خطاب ہے کہ انہوں تو نسل انسانی پھر اگے بڑھی ہے ورنہ انہوں کے دور اندر انہوں کے زمانے اندر جن کافر سن انہوں نے کشتی اندر مسلمان سوار ہو گئے باقی جن کافر سن انہوں سارے کے آزاد آ گیا اور دا اللہ نے نام و نشان بٹا دیا نسل انسانی انہوں تو اگے بڑی ہے آدمی سانی حضرت نوح علیہ السلام اسلام کے بیٹا پیدا کر لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی آخر دم تک بیٹے نو نصیحت کرتے رہے سمجھا رہے نے دے سامنے اللہ کی توحید پیش کرتے رہے نے اللہ دل دے پیغام نو سنا کوشش کرتے رہے کہ دی. اللہ دیا شان ہیں اللہ دے اور حکمت ہیں یوکر جل ہائیا اولاد دی تربیت اندر اولاد دی تعلیم اندر اگر کسے نے کمی بیشی کیتی کی کیتی غفلت کی برتی تو پھر وہ پورا پورا ذمے دا دار ہے کہ جی اپنی پوری کوشش کر کے چلا گیا ہے بدقسمتی اولاد بھی کہ انہیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیتا کہ پھر ماں باپ بری جمعہ ہو گئے اللہ کے سامنے ورنہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں تو نمازی ہاں میں حلال کھان دی کوشش کرنا میں نیکی تلاش کرتا پھرنا میری اولاد جو مرضی کرے مینو کی یہ لفظ اللہ پسند مینو کی بات ہر شخص ذمے دار ہے اللہ نے وہ پرانی مجید اندر یہ فرمایا ہے کو اپنی جان بھی بچا لو اپنے اہل و ویال اور بال بچے نو بھی جہنم کو بچا کوشش انسان اپنی پوری کرے اللہ کی مرضی ہے اس کوشش نو بار آور کرنا یا وہ کوشش رائے گاہ چلی جانی ذمہ داری اپنی پوری کر کے جائے ربنا اے سادے رب سب دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے سن کہ اے یہ دنیا کی بلائی اللہ نے فرمایا نا میرے کو منگو اے زندگی کا ساتھی ہے اگر نیک ساتھی مل گیا تو دنیا کی ساری بلا مل گئی وفیل آخرا اور فرمایا کرتے سن کہ آخرت کی برائی آخرت دی بہتری جی اللہ نے فرمایا میرے کو بہتر ٹھکانا ٹھکانا اور, آخرت دا بہتر اور کار جنت نے جہنم کے اذاب سے بچایا تو سان محفوظ رکھی تو سان پناہ خود دعا سکھائی حکم بھیجا اعلان کروایا پیغام آیا کہ میرے کو منگو مکارتے رہو منگتے رہو رو نہیں استجلا کم تھی میم پکاریا کرو میں تو پکار سننا ترتیں پوریاں کرنا کر سکنا جو کچھ بھی منگنا ہوگو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جدوں تک دو چیزاں نا اپنی دعا چنگتا دو چیزاں ادوں تک اللہ یہ دعا نظر رائے گان نہیں جانتے دو چیزوں ایک تو فرمایا مسلمان اللہ کو حرام نہیں منگتا جدوں تک حرام نہیں نہ منگ رہا اللہ نے جڑی چیز حرام کیتی ہوئی ہے نا وہ منگن سے بھی نہیں انہیں درام چیز مسلمان منگے گا تو اللہ نے نہیں دینی کیونکہ اللہ نے انہوں حرام کیا ہی اس واسطے کہ دے اندر نقصان تھی دے اندر فائدہ نہیں حرام نہ منگے پھر دوسری اے دعا نہ کرے کہ اللہ میں اپنے فلاں رشتہ دار فلاں عزیز نوں ملنا نہیں چاہتا وہ جانا نہیں تو اسباب ہی ایسے پیدا کر دے کہ میں وہ قریب نہ جاؤں یعنی کتا رحمی بھی دعا نہ کرے کہ دو دعاواں جد تک نہیں کرتا مسلمان مسلمان کی دعا کدی بھی رد نہیں ہوتی کدی بھی رائے گاہ نہیں جانتی وہ اللہ دیہا محفوظ ہے موجود ہے دعا دیا تین شکل بن جان مسلمان کی دعا تین صورتیں اختیار کر دی پہلی صورت یہ کہ اپنے رب کو لو اے جو کچھ منگ رہا ہے حرام اور کتا رحمی تو علاوہ یہ نہیں دینا اللہ یہ دعا نہیں قبول فرمایا اللہ جو کچھ منگ ہے اپنے اندازے نال اپنے علم اور اپنے تجربے کی روشنی اندر بہتر سمجھ کے منگ ہے لیکن حتمی نتیجہ اللہ ہی جانا ہے اگر وہ چیز واقعی یہ بہتر ہے فائدہ مند ہے نفع بخش ہے تو منگ رہا ہے مسلمان تو اللہ دے دیندہ ہے جو کچھ ترق کر رہا ہے خدا کے جی وہ یہ بہتر نہیں وہ نتیجہ اچھا نہیں نکلنے والا بظاہر ٹھیک ہے لیکن نتیجہ اچھا نہیں نکلنے والا تو چونکہ اللہ جاند ہے نتیجے نو لہذا وہ چیز اللہ اینو نہیں دینا کہ دعا دی دوسری شکل پھر اے بن جاندی ہے فرمایا کسے گناہ اور غلطی دی وجہ نال اے سے عذاب آ رہا ہے اے منگ کچھ ہو رہا ہے اللہ یہ دعا کے نتیجے اندر عزاب ڈال دینا اس عزاب نوک دینا یہ ہوں سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے اسی تو نہیں نا پہلی صورت ہے کہ جی وہ چیز واسطے بہتر ہے جی منگ رہا ہے تو اللہ دے دے دے تو جی وہ چیز بہتر نہیں تو اللہ آن والے عذاب آزاد نال دینا اے دعا کسی چیز واسطے منگ رہا ہے اللہ کو لو کچھ ہوگ رہا ہے لیکن اللہ آزاد دا ٹال اگر اے صورت بھی نہیں بنی تو تیسری شکل دعا دی مسلمان کی پھر اے ہے اللہ اس دعا نو اپنے کو محفوظ رکھ رکھتے ہیں سنبھال کے رکھ لینے قیامت والے دن جس ویسے بندہ اپنے رب دے سامنے پیش ہوئے گا تے نیکیاں دے امبار اور لگے ہوئے ہون گے اور یہ اللہ فرمانے جانگے اے سارا کچھ تیرا ہی ہے سارا نیکیاں تیریا ہی نے حیران ہو جائے گا کہ اللہ یہ انیاں نیکیاں انیاں بڑی بڑی نیکیاں کتھوں آ گیا مینو کس طرح مل گئیاں اللہ فرمان گے وہ جہیا تعاوا منگتا رہ ابنے کو محفوظ کر لی تھی دعا تیری اے او دے بدلے اندر سارا نیکیاں تیروں دے, دے مسلمان کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے اللہ کو منگے پھر یہ رائے گاہ چلی جائے دعا یہ نہیں ہو سکتا ادعونی جب پیغام خود ہے کہ منگو میرے کو کرو دعا میرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب کو منگتے ہی گے اور امت ایک دعا ایسی سکھائی کہ اندر سب کچھ شامل ہو گیا. فرمایا کرنا تیرے نبی نے منگی اللہ انی اص آلو کا ما سا کب ہی کا اے اللہ تیرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کلو جو جو چیز منگی ہے میں وہ تیرے کوگو بیٹا مست آزب ہی نبی کا اللہ میں تیرے کلو ہر اس پناہ منگنا یہ پناہ تیرے نبی نے تیرے کلو منگی. سب کچھ یہ دع ہے مانے دعا ہے کہ سب کچھ یہ شامل ہو گیا کہ جو تیرے نبی نے منگی ہے وہ دے دی جہد بچن دی تیری بارگاہ اندر درخواست کی تھی اللہ میری بچا اللہ علیہ وسلم. ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو منگتے رہتے اپنے رب کو دعا کرتے رہتے اور این خلوص نل دعا فرمے این توجہ نل مند دے کہ دیکھ اور سنن والے کو یقین ہو سی کہ دعا قبول ہو جنگے بدر اندر اپنے ساتھیوں کو لے کے میدان بدر اندر پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ویلے تک ساتھیوں دی تعداد صرف تین سو تیرہ سی صرف تین سو میدانِ بدن اندر پہنچ کے تے دعا منگنی شروع کر دی اپنے ہاتھ اٹھائے دعا واسطے تے فرما رہے نے اللہ میری زندگی دی جیڑی پونجی سی وہ میں ساری اتنے لے آ گئی میرے جو کچھ ہے سی میں لے آتی ساری زندگی کی کمائی اور پونجی میں اپنے نال لے آیا اللہ اگر اج تیرے اے بندے مغلوب ہو گئے کافی یہ نہالب آ گئے سے قیامت تک نہ والا کوئی باقی نہیں ایک چادر حضرت ابو بکر عنہ اسے بے خود ہی عالم اندر ہاتھ بلند سے چلے گئے دعا کرتے ہاتھ اٹھا رہے سن رسول اللہ سن. آب کے آب دے دعا دے انداز اور آداب ہیں کہ ہاتھ سینے کے برابر اٹھائے جائے ہاتھوں کھول کے رکھا جائے ہاتھ ملا کے رکھے جائیں بال دوا اس طرح کرتے ہیں جو کچھ آدھا ہے گرد ہے ہاتھوں سے تو کچھ باقی بچتا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے برابر ہاتھ اٹھا دے ہاتھوں ملا کے رکھ دے ہاتھوں کھول کے رکھ دے ہاتھ بلند ہوتے چلے گئے تھی او چادر تو گر گئی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ جلدی چادر پکڑ کے پھر دیتی او اسے دیتی اور نال عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل دوائی دے رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کرفیت یعنی دیکھ, دیکھ دیکھ کے سنن والے دیکھنے والے محسوس کر لیں سن کہ اللہ نے قبول کہ آسمان سے فرشتے وردیاں بدل رہے ہیں خاص لباس پہن رہے اور ان فرشتیاں باقی فرشتوں سے امتیاز اور درجہ مل گیا فرشتے سے سارے نیک نے, پاک نے, اللہ سے فرما بردار نے لا یا اللہ نے دے بارے اندر فرمایا کہ جو حکم میں دینا یہ مطابق چل رہے نے اپنی مرضی اہم کبھی پیتی سارے فرشت لیکن جہے فرشتے بدر اندر آئے قیامت تک انہوں کا نام ہی بدری ملک رکھ دیا گیا جس طرح اصحبے بدر نے بدر, اندر بدر بدری صحابہ کیا گیا ہے اس طرح آسمان کے فرشت بدری ملائے کا ہے جنہوں اللہ نے اپنے بندیاں کی مدد واسطے آسمان تمین ابو جان کے پاس اس ویلے شیطان ابنیس ایک بزرگ کی شکل بن کے آیا ہوا بدلتی لڑائی شروع ہونے بزرگ بن کے تہر کے ابو جان کے پاس آیا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ میں فلاں علاقے کا سردار ہاں میرا بہت بڑا قبیلہ ہے تی بڑا اچھا سوچیا ہے یہ پروگرام بہت ٹھیک ہے تا کہ یہ فتنہ دن ب دن بڑھتا چلا جا رہا ہے نبی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فتنہ کیا اے فتنہ دن ب دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو سر بڑا ہی اچھا کیتا ہے کہ اجاز مقابلے اندر نکل آئے ہو اب کوئی قسر باقی نہ چڈیا کہ یہاں کا نام شان بچا دسو اگر بندیاں کی ضرورت ہے تو میں اپنی فوج لے آنا اگر پیسے کی ضرورت ہے تو میں جو کہ وہ دے دینا منو دسو میں کی خدمت کر سکتا اے ابلیس کہہ رہا ہے ابو جال انسانی شکل اندر کے ایک بزرگ کا روپ تار کے جس ویلے بدری ملا اللہ دے حکم نال زمین تے اترنے شروع ہوئے اللہ طرف طرفوں ہدایات لے کے اور ہدایات کی ملیں وہ قرآن نے سانوں دسیاں اللہ نے ہدایت سب تو بڑی یہ دیکھی فرشتیا نزر بو فو کل آنا کے وزر بو من ہم دی گردن ایک کوڑا نے پکڑیا ہوا سی فرشتیہ ایک ایک کوڑا فضرے بو فو کل دی گردن تے مارنے تو تھی ایک کوڑا نے یہ کوڑے وزر بو من جنوں وہ کوڑا جوڑ جوڑ کھل کم اور جاندہ. کا پھر خود بیان کر دینے کہ سانو پتہ نہیں لگ دا تھی. ایک کوئی پہندی سی تے پھر اٹھن کی ہمت نہیں تھی ریسٹر وہ فرشتے جس ویلے اترنے شروع ہوئے تو شیطان ابلی جن یہ فرشتوں دیکھ سکتے ہیں سانو تے نظر نہیں آتے صرف موت دے وقت فرشتے نظر آؤ اس تو پہلے اپنی اصلی شکل اندر فرشتہ کسی نظر نہیں اللہ دا ایک نظام ہے لیکن جن فرشتیاں فرشتوں دیکھ سکتے ہیں فرشتے جنیاں جنیا دیکھ رہے ہیں سانوں دیکھ رہے نے سارے تو اللہ نے وہاں تو مخلوقہ ایک ایک پردار ہے جس ویسے آسمان تو فرشتے اتر دے نظر آئے وردیاں پہن کے جہاد واسطے تے شیطان دے الفاظ اللہ نے قرآن اندر بیان کر کردیا ہوئے سانو دسیا تو ابو جالی اراہ مالا او فوج آ رہی ہے پہلے کہہ رہا کہ مجھے دسو کی چاہیے کس قسم کی امداد چاہیے تو دی؟ رشتے دیکھ کے لگا اینی اراہ مالا ترون میں فوج دیکھ رہا جڑی تُسی نہیں دیکھ سکتے انی اخاف اللہ اس کو اللہ نے بھیجا کہ ہوں میم بھی اللہ کو ڈر آنو کہ تا جانے میں چلے کہ اور دونے دو اللہ. اللہ کو منگے بندہ جن خود پیغام بھیجا کہ منگو پھر وہ نہ دے یہ ممکن نہیں یقین اعتماد توکل بھروسہ اپنے رب سے پیدا کرنا واہکل المتوکور فرمایا اعتماد اور پروسہ کرنے والے انہوں اپنے ربتیں اعتماد کرنا چاہیے ربتیں پروسہ رکھنا چاہیے اگر او اعتماد اور اعتماد اور پروسہ کے توکل کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ممکن نہیں کہ اللہ کو منگیا جائے تے اللہ نہ دے کمی ہے کہ ساتھ پروسے اور اعتماد اندر ہے اللہ سے خزانی اندر کوئی کمی ہے وقال ربکم سادے رب نے اے پیغام پہنگی چاہے وہ دور نہیں میرے کو منگیا کرو اصلا مَن تو میں دعاواں قبول کرنے تیار بیٹھا انی نہ بے رو نہ ان جڑے میرے کو منگتے نہیں متکبر بن کے مغرور بن کے یہ سمجھ بیٹھے نے کہ سب کچھ ہے ہوں اللہ کو میے ساڈی تھی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ نہ متکبر جہاں میرے کو من تو متکبر بن بیٹھے سلو جہنم, جہنم اندر جہنمندر کر کے لٹکا دا تکبر وہ تھوڑا فخر ہن کسے گیا جہنم اندر زلیل اور رسوا کر کے ڈال دیتا جائے اللہ سان توفیق عطا فرما کہ اتنی ہر دم وہیے وہاں سوال کرتے رہیے تاکہ وہ سارے سے رازی رہے منگا سے رازی اور کچھ رہتا ہے منگا والے رب کا اپنے رب نائم رہتا ہے رشتہ مضبوط تو مضبوط ڈر ہوں چلا جان ہے منگن والے کا جدو کوئی کسی تو بے نیاد ہو جائے لاپرواہ ہو جائے پھر دور ہی آنی شروع ہو جائے اللہ سان ایسی بدقسمتی تو بچا لو اِسی اپنے رب تو لاپرواہ ہو جائیے اپنے رب تو دور ہو جائیے کسی <سلام> دوست نے یہ لکھا ہے کہ میرے پائی نردے کی تکلیف ہے اور ڈاکٹر مشورے دے مطابق گردا تبدیل کرنا ہے او بھی دعا کرو اللہ کوئی بہتر صورت پیدا کر ایک دوست نے اپنی والدہ کی بیماری کا تذکرہ کیا ہے اللہ اس خاتون نبی کاملہ کام کا حاصلہ ایک دو مسائل دوستوں نے دریافت کیتے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص نے صرف قمیض پہنی ہوگی یا کمیز بھی نہیں بلکہ بنیان ہی پہنی ہوزو کر لے بنیاد ن وزو نماز واسطے کافی ہو جائے گا اگر غسل خانہ بند ہے تو بنیان بھی نہ پہنی ہو گے, تد بھی ہوزو ہو جائے گا سارا دین بڑا آسان ہے یہ اس اندر بڑیاں سہولت موجود نے اور فطرت کے این مطابق ہے کوئی چیز بھی فطرت کے خلاف نہیں اللہ نے سانی اور نہ وزو کمیز تو بغیر بنیاد تو بغیر کہ بغیر کوئی کپڑا پہنے بند غسل خانے اندر اس حالت اندر بھی ہو جائے گا دوسری بات کسی دوست نے ایک پوچھی ہے کہ کوئی عورت عدت اندر ہے عدت دیا دو سہولت نے یا تے طلاق تو بعد عدت ہے یا خامد کے پوت ہو جان تو بعد بھی اور دونوں کا ارتقا مختلف ہے۔ قران مجید نے متللقه عورت اطلاع کی آپ کا عورت کی عدت 3 مہینے بیان کی تھی طلاق تا اشہر۔ سے جدا خامن فوت ہو جائے اودی عدت 4 مہینے 10 دن لکھی۔ انہوں 4 مہینے 10 دن او دا افسوس اور سوگ منان حکم دیتا ہے۔ اجازت ہی نہیں حکم دیتا ہے۔ کیونکہ ایک ساتھ ہی چلا گیا۔ ہے. زندگی دے ساز و سامان چ بہترین سامان گم ہو گیا پوچھا یہ گیا ہے کہ عدت دے دوران کوئی خاتون اپنی ضرورت دی کوئی چیز لین واسطے گھروں باہر نکل سکتی ہے یا نہیں اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہو دے عزیز و اقارب ضروریات چاییات چیزاں انہوں لیا کے دے سکے مجبور ہے تو پھر وہ اپنی ضرورت دی چیز لین واسطے گھروں باہر جا سکتی ہے ورنا دوسری باتیں بات یہ پوچھئے کہ کوئی عزیز فوت ہو جائے کہ کیا وہ تعزیت واسطے جا سکتی ہے یا نہیں نہ کسی کے فوت ہوں تے تعزیت واسطے گھروں نکل سکتی ہے نہ کسی دی شادی بیاہ اندر شریک ہونے واسطے جا سکتی ہے عدت دے دوران اس قسم کی سارا باتوں تو بات بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانت کما ایک صحابیہ کا باپ فوت ہو گیا اللہ عنہما باپ دی چار پائی چہرہ جی او او پابندی ہے وہ پابندی ہے اور اس سے پابندی نو ملہول خاطر رکھن دا نام دین ہے ایمان ہے شریعت ہے کسی دوست نے یہ کیا ہے کہ نکاح مصنوعوں تو بعد پڑھیاں آیت پڑھیا یعنی او آیت پڑھ کے سناؤ وقت اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ شاء اللہ دوسری نشست اندر نہ صرف او آیت بلکہ انہوں دا مفہوم انہوں دا مبتا اور مقصود اور نکاح دیا شرطاں نکاح واسطے جہاں باتیں ضروری نے انہوں دا بے ذکر انشاءاللہ ان دوسری نشست اندر کیتا جائے گا اج اساں